الحمد لله رب العالمين صلاه و سلام على سيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصلاه و سلام يا رسول الله وعلى اليك و صحابك يا حبيب الله اصلاه و سلام يا نبي الله وعلى اليك و يا نور الله میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں مدنی چینل پر ہونے والے قوم جنات نامی سلسلے کے ذریعے ایک بار پھر آپ کی خدمت حاضر ہیں فی زمانہ علم دین کی دوری اور سنت و بھرے مدنی ماحول سے ناماخطد کی بنا پر اکثر مسلمان جنات کے بارے میں درست معلومات سے محروم ہیں مثلاً کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں اس طرح مطلب مختلف معلومات سے محرومی ہے اور لوگوں کی ناقص معلومات کا ذریعہ مختلف رسائل اور مختلف قسم کی کہانیاں جس میں جنات کو ظالم اور انتہائی خوفناک مخلوق کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے اور اسی کے باعث لوگوں کے دلوں میں آپ دیکھیں کہ ایک عجیب مطلب ہے کہ جنات کا نام سنتے ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو ایسا طبقہ بھی آپ کو ملے گا جو جنات کے وجود سے ہی انکار کر دیں گے کہ جنات کا کوئی وجود ہی نہیں یہ تو انسانی وہم ہے جبکہ اس کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے یہ کتنا خطرناک ہے کہ صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ اللہ القدی اپنی مایہ ناز تعریف بہار شریر میں لکھتے ہیں کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن شیطان رکھنا یہ کفر ہے تو جنات کے وجود کا انکار کر دینا جبکہ قرآن مجید و احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ جن اللہ کے ایک مخلوق ہے جو اپنا وجود رکھتی ہے تو یہ مطلب ہے کہ نا کی بنا پر تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدنی چینل پر شروع ہونے والے قوم جنات سے متعلق یہ جو سلسلہ ہے کس قدر اہمیت کا حامل ہے تو جو بھی اسلامی بھائی میں موجود ہیں پوری توجہ کے ساتھ اس میں تشریف فرما رہے آج ان آپ کو جنس سے بچنے کے لیے کیا کیا ورد پڑھنے چاہیے کن اوراد کا معمول ہونا چاہیے کون کون سے بذائیں پڑھنے چاہیے اس کے علاوہ ایک طریقہ جنداس سے حفاظت کا جس پر شاید آج تک آپ کی توجہ نہ ہو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسٹر بھائی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیا کرنے والے اطاعت گزار متقی اور پرہیزگار عاشقان رسول جنہیں اللہ وجن نے اپنا دوست ارشاد فرمایا اطاعت الہی کی وہ بارکاتیں پاتے ہیں کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی ان کی فرما برداری کرتے ہیں یعنی رضائے رب الام کے مدنی کام میں مصروف رہنا گناہوں سے بچنا نیکیہ کرنا یہ اس میں بے شمار دنیا اور آخرت کی بارکاتے ہیں اور بے شمار آفات و بلیات بلکہ شریر جنات کے شرف سے نہ صرف وہ خود جو نیکیہ کرتا ہے بلکہ ان کے اہل ویال ان کی اولاد ان کے بچے بھی واپس رہتے مظاہر تو مطلب گناہوں سے بچنا ذرا مشکل ہے کہ آج مطلب ہے کہ نگاہیں جھکائیں تو کیسے جھکائیں نفس پر گرا تو ہے یہ کہ آج فیشن پرستی کے ماحول میں بے پردہ گھومنے والی عورت جو کوئی پرواہ نہیں کہ میں کس گناہ میں مبتلا ہو رہی ہوں اور لوگوں کو کر رہی ہوں لیکن وہ اگر اس سے صبر کرتی ہے اور اس گناہ سے بچتی ہے پردہ کرتی ہے مرد اپنی نگاہوں کو جھکاتا ہے صبر کرتا ہے تو برکتیں کسی پاتا ہے کہ آفات و بلیات وہ شریر جنات کے شر سے بھی نہ صرف خود بلکہ ان کے و العیات بھی محفوظ کر دیے جاتے ہیں پتہ چلا کہ اگر باپ ہے وہ اگر نیکیاں کرتا ہے تو اپنی اولاد کو تحفظ پیدا کر رہے اور باپ کہا کہ اپنے اولاد کے لیے تحفظات پیش کریں ان کو تحفظ دے اور یہ ایک بہترین تحفظ ہے نیکیاں کرنا اللہ کی رضا والے کاموں میں لگنا جیسا کہ حضرت ابو الحسن علی بن احمد علی عسکری کہتے ہیں کہ میرے دادا نے بتایا کہ میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں موجود تھا کہ ان کی خدمت میں متبقل بادشاہ نے اپنا ایک وزیر بھیجا اس کی شہزادی کو مرگی ہو گئی ہے مرگی ایک مرض ہے اور عرض کرے کہ آپ اس کی صحت و آصف کے لیے دعا فرمائیے تو آپ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کرنے کے لیے کھجور کے پتے کا تسما لگا ہوا لکڑی کا جوتا کھڑاؤ کا جس کا پٹا جوتا جو ہے کھجور کے پتے کا تھا آپ نے نکالا اور اس وزیر سے فرمایا کہ امیر المومنین کے گھر جاؤ اور اس لڑکی کے سر کے پاس بیچ کر اس جن سے کہو کہ امام احمد فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے آیا اس لڑکی سے نکل جانا پسند کرتے ہو یا اس یعنی امام احمد رضی اللہ تعالیٰ کے ستر بار جوتے کھانا پسند کرتے ہو آپ انداز دیکھیے خود تشریف نہیں لے گئے خود پڑا بھی نہیں بلکہ آپ نے یہ انداز اپنایا کہ اپنا جوتا دیا نالین شریف اور چنانچہ وزیر اس جن کے پاس گیا اور اسے پیغام پوچھا دیا اس سرکش جن نے لڑکی کی زبان سے کہا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے اگر امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عراق سے جانے کا حکم فرما دیں گے تو ہم عراق کو بھی نہیں رکیں گے چلے جائیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں چنانچہ وہ جن اس لڑکی سے نکل گیا اور وہ لڑکی تندرست ہو گئی پھر اس کے اولاد بھی ہوئی جب امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہری وصال فرمایا وہ سرکش جن اس لڑکی میں دوبارہ آ متوکل بادشاہ نے اپنے وزیر کو امام احمد فدی اللہ کے شاگرد حضرت ابو بکر کی خدمت میں بھیجا تو اس نے پورے واقعے سے مطلع کیا کہ بھئی ایسے ایسا معاملہ پہلے ہوا تھا تو آپ نے وہ لیا اور اس لڑکی کے پاس گئے تو سرکش جن نے اس لڑکی کے زبان سے گفتگو کی اور کہا کہ میں اس لڑکی سے نہیں نکلوں گا اور میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا امام احمد بن حمبل رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ کے فرما بردار بندے تھے اس لیے ہم ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا اور ہم نے اللہ, رسول عز و و اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے باعث ان کی اطاعت کی دیکھا میٹھے میٹھے سے میں اور اسلام کہ نیک جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو کیسی مدد شامل ہوتی ہے اسی طرح حضرت یاہیا بن سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امرا بن عبد الرحمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا ان کی خدمت میں بہت سے تابعین کرام جمع ہوئے ان میں حضرت اربا بن زبیر حضرت قاسم بن محمد اور حضرت ابو سلامہ بن عبد الرحمان علیہ الدوان بھی تھے ان حضرات کی موجودگی میں ہی حضرت اربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی تاری ہو گئی اور ان حضرات نے چھت پھٹنے کی آواز سنی دیکھا کہ کالا سانپ یعنی ازدہ نما جن نیچے آ کر گرا کجور کے بڑے تنے کے مثل موٹا لمبا تھا اور وہ جب خاتون کی طرف لپکنے لگا تو اچانک ایک سفید اوپر سے گرا جس نے دیکھا تھا اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا کے رب کی طرف, سے بنو کی طرف تمہیں نیک لوگوں کی بیٹیوں پر ہاتھ بڑھانے کی اجازت نہیں ہے جب اس ازدہ نے یہ سفید کاغذ دیکھا تو اوپر چڑھا اور جہاں سے اترا تھا وہیں لوٹ گیا اسی طرح امام بہکی حضرت انس بن بالک رضی اللہ عنہ سے ربایت کرتے ہیں کہ حضرت اوف بن افرا رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی ان کو معلوم بھی نہ ہوا کہ اچانک ایک گھپشی سیاہ فام آدمی نوا جن ان کے سینے پر چڑھ گیا اس نے اپنا ہاتھ ان کے حلق میں ڈالنا چاہا تو اچانک پیلے رنگ کا ایک کاغذ آسمان کی طرف سے گرا یہاں تک کہ ان کے پاس گرا تو اس جن نے اس ریخے کو پڑھا اس رقعے میں لکھا تھا یہ حکم رب کی جانب سے کہ نیک انسان کی بیٹی سے دور ہو اس لیے کہ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے حضرت ام مومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ واقع جب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا میرے بھائی کی بیٹی جب تیز میں ہو یعنی باری کے دن ہو تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر رکھا کرو تو یہ جن تمہیں ہرگز کبھی تکلیف نہیں دے گا یعنی کہ آپ غور کیجئے کہ وہ اسلامی بہنیں جو مطلب ہے کہ گھومنے پھرنے میں احتیاط نہیں کرتی بے وجہ بے پردہ گھومتی رہتی ہیں پاکی ناپاکی کی حالت میں جیسا بھی ہوتا ہے تو یہ مطلب ہے کہ احتیاط کرنا کس قدر ضروری ہے اور جو اتنی برکتیں ان کو حاصل ہوئی تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اس والد کی وجہ سے حفاظت فرمائی کیونکہ وہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے معلوم ہوا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کہ دنیا و آخرت کی آفات و بلیات سے نجات اور رب عزوجل کا قرب پانے اور ہر دم سائے رحمت میں رہنے کی مقدس طلب رکھنے والوں کے لیے گناوں سے بچتے ہوئے نیکیوں پر استقامت حاصل کرنا ضروری فی زمانہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقہ نے رسول کے سنتوں کی تربیت کے لیے مدنی انعامات کی خوشبو سے معطر معتر مدنی قافلوں میں سفر اور دیگر مدنی کاموں میں مصروفیت انتہائی مفید اور آسان ذریعہ ہے کیونکہ غفلت کی زندگی اور بے فائدہ کاموں میں مشغولیت اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہوتی ہے عارف بلّہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ ایو البلد میں اپنے شاگرد کو قول نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت مطلب ہے کہ غور سے جو مدنی چینل پر اسلامی اسلام میں نے سن رہے ہیں وہ توجہ فرمائے کہ اس ارشاد کو سنیے کہ بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کے علامہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی طرف سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے اور جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اگر اس کے سوا کسی اور کام میں ایک ساتھ بھی صرف ہوئی تو یہ بڑی حسرت کی بات ہوگی میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ حدیث مبارکہ ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی لمحے فکریہ ہیں جو مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی سعادت کے باوجود جو مدنی ماحول سے وابستہ ہو بھی جاتے ہیں یا کبھی اجتماع میں آتے ہیں کبھی نہیں آتے کبھی تھوڑا ذہن منا جانا شروع کیا درس میں بیٹھنا شروع کیا مدنی چینل دیکھ کر بھی پھر مطلب ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں تو یاد رکھیں میٹھے میرے سے بھائیوں کہ یہ جو غفلت والی زندگی ہے مثال ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں اور اس میں شرکت کے لیے وقت ہونے کے باوجود نفس کو خوش کرنے والی ذاتی دوستیوں کے سبب ہوٹلوں تھلوں یا تفریح پر وقت گزارنا گھر مسجد دکان یا چوک درس اور فکر مدینہ جو چند منٹ میں ممکن ہے اس کے بجائے فضول گفتگو مشغولیت پورے دن بے شمار لوگوں سے ملاقات کے باوجود انفرادی کوشش کے بجائے لغ باتوں میں مصروفیت مدنی قافلوں میں جنبل کے مطابق سفر یا سالانہ اجتماعات میں علاقے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سفر کے بجائے اپنے من پسند شرکا کے ہمراہ سفر وغیرہ میں جو مشغولیت ہے اس کے باعث مدنی کاموں کی مصروفیت سے معروم ایسے اسلامی بھائیوں کو فوراً سے پیشہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو غری جانتے ہوئے کسی نہ کسی مدنی کام کے ذریعے رب ازب کی رضا کے حصول کی فائیں شروع کر دینی چاہیے کیونکہ عمر بڑی تیزی سے گزر رہی اور موت کا پیغام سنا رہی میرے میٹھے میٹھے اور اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں امام غزالی علیہ رہما فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حال چالیس سال کی عمر کے بعد یہ ہو کہ اس کی برائیوں پر بھلائیاں غالب نہ ہو تو اسے دو میں جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے اندازہ لگا ہے کہ کس قدر مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور نیکیا کرنے والا کتنا خوش نصیب ہوتا ہے کہ آخرت کی بے شمار برکتوں کے ساتھ دنیا کی کس قدر مطلب ہے کہ اس کو نعمتوں کا حصول بھی ہو جاتا ہے اسی طرح میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اسلامی بھائیوں طاوت وسطی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور اس طرح مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ علم دن کے حصول کے لیے فعیح کریں گے تو آپ کو اس طرح کی باتوں کے ساتھ بے شمار امراد وضائب بھی سیکھنے کو ملیں گے کہ ان جو یہ سلسلہ جاری ہے اس میں آپ کو اس طرح کے امراد و وضائب بھی بتائے جاتے رہیں گے میں آپ کی خدمت میں ایک ورد پیش کرتا ہوں اور بھی امراض و ان انشاءاللہ اللہ بعد میں پیش کی جائیں گے یہ مطلب کس قدر پاور پاورفل ورد ہے کہ ابن اصاکر نے حضرت احشام بن اربہ سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ بننے سے قبل میرے والد اربا دن زبیر کے پاس تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات ایک عجیب واقع دیکھا ہے میں اپنے گھر کی چھت پر بستر میں لیٹا ہوا تھا کہ میں نے راستے میں شور و ہوگا سنا یہ شور ہو رہا ہے میں نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ شیاتی اتر رہے تھے جنات خطرناک قسم کے یہاں تک کہ وہ میرے گھر کے پیچھے ویران جگہ میں جما ہو گئے اب شیاتی جمع ہوئے اور پھر ان کا سردار ابلیس آ گیا اور بلند آواز سے چلائے کہ میرے پاس دن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو کون پیش کرے گا یعنی اغوا کر کے اٹھا کر کون لے کر آئے گا تو ان میں سے ایک جماعت نے کہا ہم پیش کریں گے یعنی جنہوں کا گروہ تھا شیاتین کا وہ جنہوں کا گروہ پورا تیار ہوا کہ ہم لے کر آئیں گے اٹھا کے لانے میں کیا مسئلہ ہے چنانچہ وہ گئے اور ناکام واپس منہ لٹکائے لٹکائے واپس لوٹائے اور کام اس پر بالکل قابو نہیں پا سکے تو وہ ابلیس کو بڑا غصہ آیا وہ دوسری مرتبہ پہلے سے زیادہ بلند آباد سے چیخا کہ ارباب زبیر کو میرے پاس کون لائے گا تو ایک دوسری جماعت نے کہا ہم پیش کریں گے تو وہ مرتبہ جنوں کی جماعت اٹھی وہ بھی چلی گئی کہ دے کر آتے ہیں کافی دیر گزرنے کے بعد وہ بھی منہ لٹکائے لٹکائے واپس آ گئی اور کہا ہم بھی اس پر قابو نہیں پا سکے پھر وہ ابلیس کو بہت مرتبہ غصہ آیا اور وہ ایک دم تیسری مرتبہ زور سے چلایا تو آپ فرماتے کہ میں نے گمان کے شاید زمین پھٹ جائے گی اتنی زور سے چکھاؤ کہ کون ہے جو اربا بن زبر رضی اللہ تعالیٰ کو میرے سامنے پیش کرے گا تو ایک جنوں کی تیسری جماعت اٹھی اور چلی گئی بہت دیر کے بعد وہ بھی منہ لٹکائے لٹکائے ناکام واپس لوٹی اور کہا ہم بھی اس پر قابو نہیں پا سکے کو غصہ گیا اور یہ جن بھی اس کے پیچھے بھی تو شیطان اٹھا اور اسے کے اندر مطلب اپنی جگہ سے چلا گیا اور جنات سارے لوٹ گئے تو حضرت اروا نے حضرت عمر بن عبد العزیز رطی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد حضرت زبیر بن العوام نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص رات اور دن کی ابتدا میں یہ دعا پڑھ لے گا الزا تعالیٰ اس کو ابلیس اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھے گا تو میں مطلب یہ دعا پڑھ لیتا ہوں تو وہ دعا ہے بسم اللہ ضی شان یازیب شدید سلطان ماشاء اللہ خان احمد اللہ من الشیطان الجین کتنی مختصر دعا ہے اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت بھی آپ نے سن لی اور یہ دعا جو میں نے آپ کو ابھی سنائی یہ الحمدللہ رب العالمین شجرائے قادریہ رضبیہ اتاریا میں یہ دعا موجود ہے ایک ہلکے سے فرق کے ساتھ اس میں لکھا ہے کہ بسم اللہ جلید اویم البرحان شدید سلطان با شاہ باہ اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم اس کو ایک بار پڑھنا ہے صبح شام تو شیطان اور اس کے لشکروں سے محفوظ رہے گا تو یہ الوظیفت الکریما کے صفحہ نمبر آٹھ پر اور شجرہ قادر رضوی اتاریہ کے صفحہ نمبر تیرہ پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ ہم کو بھیجا تمام واپس لوٹا ہے وہ بھی پاور کیا جنوں کے طاقتور گروہ بھی قابو نہیں پا سکتے جو دعا کو پڑھنے کا صبح شام پڑھنی بھی مطلب کہ صبح شام پڑھنی ہے اور یہ یاد رکھے کہ صبح اور شام کی تاریخ کر لیں جو اوراد وزائد اور شام پڑھ جاتے ہیں کہ آدھی سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یہ صبح اس سارے وقفے میں جو پڑھا جائے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے اور دوپہر ڈھلے یعنی ابتدائے وقت زہر سے لے کر غروب آفتاب تک شام ہے اس پورے وقفے میں جو کچھ پڑھا جائے اسے شام میں پڑھنا کہیں گے تو یہ کہ یہ درد ہر کو پڑھنے کی اجازت نہیں کہ یہ والی جو میں نے آپ کو دعا پڑے بسم اللہ جلی الشہ امرحانی شدید سلطان بادشاہ اباقان ابن شیتوان الجین امیر علیہ سنت دعوت والیا نے جو شجرہ مرتب فرمایا اور اس شجرے کے اوراد و وضائب پڑھنے کی جو آپ کے ذریعے سلسلہ قادری اطتاریہ میں داخل ہوتے ہیں جو آپ کے مریدین ہیں ان کے لیے اس کی اجازت ہے تو اس شجرے میں بے شمار اوراد و وضائب موجود ہیں اور جس میں گناہوں سے بچنے کے لیے کہاں بھٹک جائے تو اس وقت روزی میں مبارکت کے لیے کیا کیا پڑھنا چاہیے نیز جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے کیا کرنا چاہیے اس طرح کی بھی اوراد لکھے تو یہ وہی پڑھ سکتے ہیں جو امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری رضہی یا سلسلے میں مرید یا طالب ہوتے ہیں ان کے علاوہ کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو یہ ہے کہ آپ بھی چاہے تو مرید تو بن سکتے ہیں اور باقی کسی ولی کامل سے مرید ہونا یہ مطلب بہت ضروری چیز ہے کہ الحمد ہم جیسے مسلمان ہیں اور مسلمان کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا نزعہ کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے اور ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو اللہ عناسم ب امام ہند ترجمہ کنزور ایمان یعنی جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے نور الالفان سی فی تفسیر القرآن میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی سہلح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں باعت کر کے مرید ہو کر تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو اگر سوالے امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا اس آیت مبارکہ میں تقلید باعت اور مرید اس سب کا ثبوت ہے اب مسئلہ یہ کہ آج کے پرسوتاً دور میں پیری مریدی کا سلسلہ وسیطر ضرور ہے مگر کامل اور ناقص پیر کا امتیاز مشکل ہے یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ ہر دور میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے اپنے اولیاء کرام راہ اللہ کو ضرور پیدا فرماتا ہے جو اپنی مومنانہ حکمت و فراست کے ذریعے لوگوں کو یہ مدنی ذہن دیتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی جس کی ایک مثال آپ کے سامنے قرآن و سنت کے عالم غیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے جس کے امیر پندرہویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار رضوی دعوت برکات جن کی نگاہ ولایت نے لاکھوں مسلمانوں بالخصوص نوجوانوں کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا آپ کے پوری دنیا میں مریدین آپ تامت برکام العلیہ خلیفہ قطب مدینہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی بقار الدین قادری رحمت اللہ علیہ کے پوری دنیا میں واحد خلیفہ ہے آپ کو شار بخاری فقیر اعظم ہند مفتی شریف الق امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلاسل اربعہ قادریہ چشتیہ نقشپندی اور سہر بدیہ کی خلافت و قطب و احادیث وغیرہ کی اجازت بھی عطا فرمائی جانشین سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی خلافت اور حاصل شدہ آسانید و اجازت سے نوازا ہے دنیا اسلام کے بھی اور کئی اقابر علماء بشائخ نے آپ کو اپنی خلافت عطا کی ہے تو امیر علیہ سنت سلسلہ عالیہ قادریہ رضاء مرید کرتے ہیں اور قادری سلسلے کی عظمت کے تو کیا کہنے کہ کی اس کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا غوث العظم رحمت اللہ تعالی علیہ قیامت تک کے لیے بافضل خدا اپنے مریدوں کے توبہ پر مرنے کے ضامر ہیں سبحان اللہ تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ جو کسی کا مرید نہ ہو اس کی خدمت میں مرض ہے کہ اس زمانے کے سلسلہ عالیہ قادر رضویہ کے عظیم بزرگ شیخ طریقہ تمیر اہل سنت کی ذات مبارکہ کو غنی جانے اور بلا تاخیر ان کا مرید ہو جائے یقیناً مرید ہونے میں نقصان کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے دونوں جہاں میں انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے مگر یہ بات ذہن میں رہے جو مدانی چینل پر اسلامی بھائی وسلام سن رہے ہیں چونکہ امیر اہلسننت کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ و تعالی عنہ کا murid بننے میں ایمان کے تحفظ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے جیسے عظیم منافع متوقع ہیں لہذا شیطان murid بننے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا آپ کے دل میں خیال ائے گا میں ذرا ماں باپ سے پوچھ لوں دوستوں سے بھی مشورہ کر ذرا نماز کا پابند ہو جاؤں ابھی جلدی کیا ہے ذرا murid کے قابل تو ہو جاؤ پھر مرید بھی بن جاؤں پھر گا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کئی قابل بننے کے انتظار میں موت نہ آسنبھالے لہٰذا مرید بننے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ ایک دن کا بچہ بھی ہے اسے بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں مرید کروا کر قادری رضوی عطاری بنا دیجیے بلکہ امت کی خیر کے پیش نظر جہاں آپ خود امیر سنت سے مرید ہونا پسند فرمائیں وہاں پر انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے عزیز و اقربا اور اہل خانہ دوست احباب و دیگر مسلمانوں کو بھی ترغیب مرید کروا دیجیے اچھا بھوس سے اسلام تو مرید ہونا چاہتے ہیں اور بہت سے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ان کا خواہش ہے کہ ہم بھی مرید بنے لیکن ان کو طریقہ معلوم نہیں تو جو بھی یہ چاہتے ہیں کہ مرید یا طالب ہونا آپ اپنا نام یا جن کا مرید کروانا چاہتے ہیں ان کا نام ایک صفحے پر ترتیب بار ماں ولدیت ماں عمر لکھ کر عالمی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سمزی منڈی کراچی بدلی تو و تاویزاد کے ایڈریس پر روانہ کر دیجئے انشاءاللہ انہیں بھی سلسلہ قادر رضوی اطارے میں داخل کر لیا جائے گا اس کے لیے نام لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے مثلا لڑکی ہو تو میمونہ بنت علی اکبر عمر تقریباً تین ماہ اور لڑکا ہو تو محمد امین بن محمد اکرم عمر تقریباً سات سال اپنا مکمل پتہ لکھنا ہرگز نہ بھولئے پتہ انگریزی کے کیپٹل حروف میں لکھیے ای میل ایڈریس بھی ہے کہ اطال دعوت دا اسلامی تو میرے میٹھی میٹھے اس طرح بھائی یہ مطلب جو آپ کو جنات سے متعلق تحفظات کے لیے جو و وضاعی بتائے گئے واقعہ بتائے گئے اور طریقہ کار دیے گئے اس میں یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ واقعی کسی پیرے کامل سے مرید ہوں گے تو بہت برکتیں ملیں گے جیسا کہ ایک اسلامی بھائی کا حنفیت تحریر بیان کچھ یوں ہے کہ ہم تمام گھر والے تقریباً اٹھارہ سال سے اپنے بھائی کی بیماری سے پریشان تھے کبھی سر میں درد ہو کبھی پیٹ میں درد کبھی سر چکرانا الغرض انہیں کوئی نہ کوئی بیماری رہتی تھی کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ بھائی پر آصف کا سایا ہے بھائی نے بیزار ہو کر خودکشی کا کئی بار ارادہ کیا بعض مگر یہ سوچ کے رک جاتے کہ مالی بچوں کا کیا ہوگا ہم نے ان کے علاج کے لیے کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھی ڈاکٹروں پروفیسروں عامروں کو دکھایا مگر سوائے پیسے گوانے کے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے اسی چکر میں مالی طور پر بالکل برباد ہو گئے ایک عامر کے کہنے پر ہم نے مری بھی بھیجا مگر کچھ حاصل نہ ہوا اسی طرح تقریباً اٹھارہ سال کا طویل عرصہ گزر گیا بھائی پر جو جن تھا وہ ہمیں سونا اور لاکھوں روپے دینے کی آفر کرتا تھا کہ تمہیں لاکھوں روپے دیں گے اپنا بھائی ہمیں حوالے کر دو ہم تقریباً بھائی سو چکے تھے ایک دن بھائی نے خود ہی کہا کہ میرا علاج میرے مرشد کریم کے پاس ہے کیونکہ وہ امیر علیہ سلح سمولی تھے ان کا کہنا تھا مجھے بابل مدینہ لے چلو جب امیر علیہ سلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ اپنے دعا کی اور فرمائے کہ ان بہتر ہو جائے گا اب وہ ایک دم ان کی طبیعت گئی اور چند دنوں تک وہ بالکل صحت مند رہے اور جن ظاہر نہیں ہوا اچھا ایک بار میں گھر سے باہر تھا تو میرے اچانک اطلاع ہے کہ گھر میں بھائی کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اب وہ جب پوچھے اب مجھے بھی بڑا ہوا دن میں کیا امیر علیہ سنت کی بار میں حاضر بھی ہوں اور ان کے پیرے کامل بھی ہے پھر بھی فرق نہیں پڑا جن دوبارہ کیسے آ گیا ایک دم وسپ سے آنے لگا خیر وہ میں جب پہنچا تو بھائی بے ہوش پڑا ہوا تھا اچانک بھائی ایک دم ہوش میں اور جن نے کو مطلب مس اللہ پکڑا ایک دم کیا کیا کہ جو امیر علیہ سنت کو ان کو, دیئے ان کو اور لگا گھر والے ہٹ جاؤ اب اس جن کی اور میری جنگ ہے پھر وہ سامنے بیٹھ گیا کہ ٹھیک ہے تو اگر جن ہے طاقتور ہے ٹھیک ہے تو میں بھی ایک ولی کامل کا مرید ہوں اور کہا کہ اب تجھے میں کے میں کیا کرتا ہے دیکھ پاؤں میرا بھی پیر کامل اس طرح کچھ وہ اپنے انداز سے جذبات کا اظہار کرنے لگے اچانک مطلب ہے کہ وہ بھائی ایک دم ایسے کہنے لگا جل تھی جلے گا اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایسا لگا جیسے جن نے بھائی پر مار کیا جس بنا پر بھائی جھٹکے سے نیچے گرا مگر فون اٹھ کے جن سے کہنے لگا میں اب اپنے پیر کو بلاتا ہوں اٹھارہ سال تک تو مجھے تو دیتا رہا آج میں رہوں گا یا تو پھر بھائی جوش کے چیخنے لگا لو میرے مرشید اب تار آ گئے کیوں بھاگ رہا ہے اب بول کیا ہوا کیوں چلاتا ہے ہاں اب جلنے کے لیے تیار ہو جا جلد تو ایسے ہی جلے گا کچھ دیر بھائی اسی طرح جوش میں بولتا رہا پھر بھائی کی طبیعت بالکل صحیح ہو گئی اس نے خوشی کے میں جب افاقہ ہوا ہوش میں آیا تو بتایا کہ میری دھمکیوں کے باعث اس جن کی حمایت میں جب میں نے دھمکیاں دینا شروع کی تو اس جن کی حمایت میں سینکڑوں جناد مجھے پہاڑ نظر آیا اس پہاڑ میں غارت اور غار سے نکل نکل کر بڑے خوفناک اندازے میری طرف بڑھنے لگے ایسا لگتا تھا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اتنے میں میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے مرشد کریم امیر عالیہ سنت دامد برکات العالیہ تشریف لے آئے اور میرے سر پر دست شفقت رکھا کے میں دوسرے ہاتھ کا روخ روکنے کے انداز میں جیسے ہی خوفناک جات کے گول کی طرف کیا تمام جنات خوفزدہ ہو کر دوڑتے ہوئے غار کی طرف پلٹے اور غار میں داخل ہو گئے جیسے ہی تمام جنات اس غار میں داخل ہوئے تو اس غار میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی اور غار سے چیخیں بلند ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں غار کے تمام جنات جل کر راک ہو گئے پھر مرشدی اختار یہ کہتے ہوئے تشریف نے گئے کہ بیٹا گھبرانا نہیں انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور بالکل پریشان نہیں ہونا اللہ بہتر کرے گا اللہ حفاظت کرنے والے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائن بھائیوں دیکھا ہے کہ اولیاء کرام سے مرید ہونے کی کیسی برکتیں ہیں اور اپنے آپ کو جتنا زیادہ نیک مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا کر رکھیں گے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے سنوں تو برے اجتماع میں جائیں گے پابندی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی تو نیت کر لیجیے کہ ان کم از کم گیارہ جو میرا دعوت اسلامی کی سنت و برے اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے تو یہ کہ میٹھے میٹھے استعمال بھائیوں الحمدللہ الحمد آج مدنی چینل پر جو یہ آپ کو قوم جنات کے سلسلے میں سے حفاظت کے کچھ طریقے بھی بتائے گئے اسی طرح انشاءاللہ آئندہ سلسلے کے اندر آپ کو اوراد و وظائف کے جو ایسے کون کون سے اوراد و وظائف ہیں جن کے پڑھنے سے جنات سے حفاظت رہ سکتی ہے تو آئندہ سلسلے تک کے انہیں اجازت دیجیے اللہ تبارک تعالیٰ نیک جنات پر اپنا کرم فرمائیں شریر جنات ہماری حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائیں آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ